اور آپ نے بڑا دیسم فائر جو ہے اس میں ماقبل آخر مقصور ہوتا ہے اس مقول کا وزن بھی ایسے ہی بظاہر آ رہا ہے لیکن حقیقت یہ فرق ہے کہ وہاں ماقبل آخر مخصور ہے, ہے دیکھا ہوا مجھتا بل وجا اصل میں تھا ادوی با کو کی طرح جیسے کولا ہوا تو ایسے ہی اوزو تووی, تووی میں درمیان لے گیا ہوا قیلہ. تو اور قانون جاری ہوا تو یوج کابابو سے پیج کابو ہوا مج تعبل ایسا مقول اصل میں مدتاوا بول تھا تو یہاں بھی اعلیٰ والا فارون جاری ہوا جس سے مد تعبل ہوا الب عید قب اصل میں یہ تھا ٹھیک ہے تو اب دیکھیے یہاں آنے والا قانون جاری ہوا ایجتاب یہ से سے اور پھر اس سے کیا ہوا ایج تب کام کی وجہ سے کرنا تاک سب ہوا اس کو میں ابھی آپ کے سامنے لکھ بھی پیش کرتا ہوں ایج تب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اور عمر کو بناتے ہیں مغارے جس سے کے یہ معروف ہے حاضر کا چہرہ ہے تو ہم نے دیکھا کہ مغارے حاضر کا چہرہ ہے عمر بناتے وقت شروع سے علامت مغارے کاکو ہٹایا اور جین چونکہ ثاقب ہے تو شروع میں حمزہ وصل مقصور لگایا تج کابو سے کیا ہوا عجتاب اب بھی ساکن ہے اس سے پہلے علیف بھی ساکم ہے اور فائدہ یہ ہے کہ دو ساکن جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن مدعہ ہو تو اس کو حضر کر دیں اس فائدے کے مطابق علیف کو ہضب کیا تو عجتاب سے کیا ہوا عجیب اسی طرح تجاب میں لائے نہیں لگایا کی وجہ سے علی حضرت کیا ہو گیا لا تج تب، تو یہاں این اور لا تج تب، ان میں جو آئین قدیمہ واؤ جو علیف سے تبدیل ہو چکا تھا وہ حضرت ہو چکا تو لہذا جب ہم اس کی اصل بنائیں گے اس کی تعلیم نکالیں گے تو پھر ہمیں اس کو وہ بو دوبارہ واپس چلانا پڑے گا اور عید قبض کو ہم کیا کہیں گے اصل میں تھا اور ٹھیک ہے سوال نمبر تین اصل اس کی یہ ہے عجھا وابا یج تھا ریدو عجیب مجھ تایب اللہ تو یہ تو اجوق وا بھی یعنی جس کے درمیان میں ہر فی عمت واؤ اور دوسری شخص صغیر ہے اجوق یا تو خیر ہے اس کے جب باپ اختیار پر لے کر گئے تو کیا ہوا انختیار اختیار کمانا پسند کرنا اختیار کرنا تو دیکھیے باپ کے بدلنے سے مانا بھی تبدیل و خیر کمانا بھلائی اچھا اور اختیار کمانا پسند کرنا چننا منتخب کرنا ٹھیک ہے افطارہ تو یہاں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ علیف جو ہے وہ تبدیل شدہ کیونکہ افطارہ بعض اختعام کے ہے اس کا وزن ہے عز کا علا عز کا نب تو کیونکہ اج وقت یا ہی ہے مارتا اس کا خواہ یار ہے تو اصل میں تھا اف اصل میں کیا تھا با آ قانون جاری ہوا کہ یا وہ تحریک اس سے پہلے ہے تو یاخار یا میں, یا یا یا یا میں کیا تھا یخ تاہیر ہو لیکھی باب اختیال کا وزن جو ہے آپ کو حصہ ابل ڈون کے اندر اب وہ کی تفصیل بتائی تو ماضی بھی بتلایا مزارے بھی بتلایا تاکہ باپ کا وزن امر نئی کرم سے اندر سبھی طرح سے یاد رکھ سکے تو باد ٹھیک ہے نا تو اخ تیارہ یخ تاہیر یگانی تو یگانی دیش کی مشہور مثال ہے جو آپ نے بار بار کہ اختیار الفا مختار تو مختار اصل میں مجھ تابی بل کا تو واوی بنتا ہے اور یہ بخش یہی ہے لہٰذا مختار اصل میں مختلف تو یہاں بھی با والا قانون جاری ہوا یا اب اس سے گرم میں تو مختلف ان سے کیا ہوا مختار اف تیرا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اختیارا بھی پڑھ سکتے ہیں تو لہذا اختیارا اصل میں تھا اف تجیرا اور نا اس لیے یہ تیلا والا تعلیم جاری ہوا تو اف تویرا سے اختیارا بھی پڑھ سکتے ہیں اور عرا بھی پڑ سکتے, سکتے ہیں اور یہ دیکھیے اختیارہ کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے اوپر کچھ حاشیاں یعنی کچھ مزید بات کی کتاب کرنے کی دو لائن دیکھتے تو وہاں سے یہی نشان جو ہے ایک نمبر والا وہاں نکالا ہوا تیرہ کا حل ہے تو اس تیرہ اثر میں دوست کوئی رہا جو کچرا کا جما کے بعد فطے کا نقل درد ماں قبل کو دیا اور ماں قبل او کی حرکت دا دور کرنے کے بعد اب نئے خیال کی کافی رکھ دئے کی وجہ سے خمیشہ کے جما کو بھی چترا سے رکھ دیا کیونکہ خمیشہ کی حرکت ماضی میں ہوئی اختیار کے قابل تعبے اور اس کا مناسبت سے شروع میں جو یوگا اصل ہے اس کو بھی اثرہ دیا گیا ہے تو یہ اف تو یعنی کیا ہوا اخ تیرا اور ٹھیک ہے یوگتا اصل میں یوگ تا یا روح کی طرح یوگ یا رو یام کا ہے باوالا قاعدہ جاری ہوا یوگ تا ہوا اختیار مصدر ہے فا مختار لیکن اسم فائل بھی مختار اسم مقعل بھی مختار لیکن اصل میں خراب تھا اسم فائل اصل میں تھا مختی رل یا کہ کچرا کے ساتھ اور اسم مقعل اصل میں ہے مفت یا کہ پتہ کے ساتھ تو ماقبل آخر کا کچرا ہو, ہو تو اسم فائل اور ماقبل آخر کا پتہ ہو تو وہ اسم مقعل مختار, مختار ان سے مختار ہوا باوال قارون کے مطابق المر اختر اختر اصل میں تھا یا متحرک اجتماع بنتا وہ بھی متحرک تو با قارون قانون کے مطابق یا کو علی سے تبدیل کیا تو کیا ہوا اختار اب رابی ساکن ہے اور اس سے پہلے علیفی ساکن اجتماعی ساکمین کی وجہ سے پہلا ساکم جو مدعہ ہے اس کو گرا دیا تو کیا ہوا اور لا تختارو تیم نظارے تھا شروع میں لائن نہیں لگایا آخر تو تختارو سے کیا ہوا لا تختار سماعش آجمین کی وجہ سے خلیف کو بھی حذف کر دیا تو لا ہو دیکھیے جی اصل اس کی یہ ہے مختر اخ تجیرہ یف تیار اختیارن فو مفتم ہے, ہے کچھ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور مزید کچھ جب انشاءاللہ شاء آپ اس کو اپنے طور پہ حل کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو مزید بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گی باغ انتیال تو جیسے ابھی باب افتیال سے ہم نے دو مثالیں پڑھی اجوف واوی کی اور حجب یا تو اسی طرح انفیال سے بھی دو مثالیں پڑھیں گے یعنی آپ اسم فائل کی بات کر رہے ہیں جی جی میں نے عرض کیا کہ بس تعلیم کے بعد ایک جیسا وزن ہو گیا ہے اسم فائل بھی مختارن اور اسم مفعول بھی مختارن لیکن اصل میں فرق ہے جب ہم اسم فائل کے بارے میں بتلائیں گے تو وہ ہے اصل میں مخت یا کے کثر کے ساتھ اور جب ہم اسم مفعول کے بارے میں بتلائیں گے تو وہ ہے مختار یا کے فتح کے ساتھ مجھ تانی بن مجھ مکرم تو اسم مفائل میں ما قبل آخر مقصور ہوتا ہے اور اسم مفعول میں ما قبل آخر اصل میں ہاں یہ غلطی سے لکھا گیا اصل میں مختلف جی. بالکل صحیح آپ نے دیکھا تو یہاں اس کو مختلف بنا لیجیے اصل میں مختیر کیونکہ آپ قاعدے کے اندر پڑ چکے اسم ہم فائل میں ما قبل بلا کر مقصور ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں ماشاء اللہ وارک تو اسی کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں کے پاس پرشن میں لکھا ہوا ہے اچھا میں نے پاک پی کے ساتھ لکھا میں شہر اچھا آپ کے پاس صحیح لکھا ماشاء اللہ جی ہونا بھی ایسے چاہیے مختلف ٹھیک جی تو اسی کو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ